رب العالمين والسلام على سيد الانبياء قال الله تعالى وتبارك في المشيد والفرقان الحميد الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصادق رسوله النبي الكريم الرف و الرحيم الله منو بالقلوب بالقران وزين اخلاقه بالقران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران قال الله تعالى وتباركا في شان حبيبه مخبرا واظرا الله وملائكته على النبي ربلام علیہ صحابیا محبوبہ رب العالمین محبوب تمام تو صنعۃ تاریخ و توسیف اللہ جلّہ مجبو الکریم کی ذاتِ پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش کے ہاتھ بھی اللہ جل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مقرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے مالک نقاب امم فخر ارب و اجم والیے کون مکان سیائے سی دے انجان سرورے لالا آدم کو تاباں جلوائے ذاتے بائسین راز تارے شاہدِ ماتبا صاحبِ علم معصومِ آمنہ احمدِ مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل الاشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی تقریب برادر مقدم جناب رشر صاحب کے برادر کبیر کی جواں سال مرد اور ایک حادثہ میں کے انتقال کر جانے پر منعقد ہے اللہ تعالی چلا شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرخے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نسیب پڑھا ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو بھائیوں کو اور بوڑھے والدین کو اس صدمے پہ صبر کی توفیق اتاتا ہوا ہے جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ اتنا بڑا صبر نصیب کرے ملنے والوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رہتے ہیں اور یہ بھی تحفہ ہے کی طرف سے جو مرنے کے بعد ان کو دیا جا سکتا ہے ہمارے آج یہاں جمع ہونے کے جملہ مقاصد میں سے پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی برقی زندگی ان کے لیے بہتر فرمائے مختصر سی زندگی کا گزار کے وہ کی حضور پیش ہو چکے ہیں زندگی کے سو غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ شاہوں کی والدہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں سے سر نظر فرمائے اور ان کی زندگی کی نیکی اور بالخصوص ان کی یہ جو ناگا وفات ہے وہ فریضہ ادا کر رہے تھے اپنا ڈیوٹی پہ تھے تو حکمی شہادت کے درجے میں اس موت کو شمار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جانا شان ان کی اس اچانک وفات کو ان کے جملہ ماضی کے گناہوں کا کوئی فارآہ ہے اور زندگی کے نیکی اپنی بالگاہ کو قبول فرما ہے اللہ تعالیٰ اللہ شان کی حضور مرنے والوں کے لیے سلسلہ مرنے والوں کی روح کو خوش کرنے کا سبب بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کو مانگنے کا ذریعہ دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاف سوئے ہوئے ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا ابھی کل مانگا تھا اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے ان کے لہجے اور ان کی زبان ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے سہری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکا کھلا پاؤ گے اردو میں مانگو عربی میں مانگو سندھی میں مانگو پشتوں میں مانگو، نظم میں مانگو، نصر میں مانگو، نہیں مانگنا آتا، یوں ہی ہاتھ پھیلا دو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ پھر عطا کرے گا مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی وہ دنیا کو نواز دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما دوسرا مقصد پس ماندگان سے اظہار تعزیت و محبت کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے تھے اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں وہاں ہی مانگ لیتے لیکن مرنے والوں کے پس ماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ان کے پاس آ کے دعا مانگنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََِ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا باعض ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی تہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا گئے معافی مانگ توبہ کی لیکن استعاب ایسا تھا کیفیت ایسی تھی پھر پلٹ کے آ گئے پھر کہا تہرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے گئے پھر پلٹ کے آ گئے پھر کا کوئی نے پوچھا بیما و تحیروں کا تجھے کس جرم سے پاک کرو بار بار پوچھتا ہے بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما و تحیروں کا تمہیں کس گناہ سے پاک کروں کالا من الزنا عرض کی حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے وہ میں برداشت کر لوں گا لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ مشکات کی روایت ہے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب اقف العذاب سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یاگلی منہما دماغ ہو کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو سخت عذاب ہے آج لوگ پرواہ نہیں کرتے بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے فماس براحم علم لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی آواز آئی عما صحبا یہ آواز بلا کیسی ہے عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جاگتا ہے مایا ستر سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا اب اس کے پیندے میں گرا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز ہے تو جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت پہ ہے اور اگر ایک ہوتا بھی لگا تو ایک سو چالیس سال لگ جائے تو کتنے حوصلے سے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی کہتا یہ جہاں بٹھا اگلا کس نے بٹھا حضرت غوث اعظم شیخ عبد جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا اللہ اکبر تو جہنم کے عذاب بڑے سخت روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے ستر سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے تو داروغ جہنم اس کو پانی دے گا کون سا منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں یا کوکا کولا یا پیپسی قرآن پڑی ہے اس کو دو پانی دیے جائیں گے مائے حمیم اور مائے غسلین مائے حمیم کھولتا ہوا پانی ابن رجب ہمبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی اس قدر وہ گرم ہوگا دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک طرح اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پٹ جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پٹ جائے تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے عرض کی حضور، وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا گو سنسار کرنا سزا ہے جنا کی شادی شدہ کے لیے لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں حق کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے ایک سائبھے منہ سوں گا عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں ہے پھر پوچھا عکا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے صحابہ نے حضور صحیح الباس ہے اتنے میں وہ چار مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لی اور میں شادی شدہ ہوں کریم میں فرمایا مائع ابن مالک کو سنگسار کر دیا جائے سنگسار کر دیا گیا جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اس طراب میں مبتلا تھے آنکھوں میں آنسو کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو کہا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے اب انہیں جب سنسار کر دیا گیا حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے کسی نے تحکیرانہ لہجے میں کہا لو ماحذ نے زنا کیا تھا بساکہ کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی غصے میں آ گئی تو خبردار اگر کسی نے میرے باعث پہ بات کی میرے مایز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے کہ اس نے اپنے آپ کو حد شری کے لیے خود پیش کیا ہے تو جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شری کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا اب حضرت مائز مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن رابی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے جب حضور تشریف لے گئے حدیث کے لفظ ہیں وہ ہوم جلوس جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کریم نے اشارہ فرمایا اپنے بھائی مایز کے لیے مغفرت کی دعا کرو اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرائے عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی پھر نماز جنازہ خود دعا ہے پھراقہ کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے مایز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لقفا ان کے لیے بھی کافی ہو تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے تاکہ پس ماند گان سے اظہار تازیت و محبت ہو جائے اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا رہا ہوگا وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پس ماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور متعا یہ ہے کہ ہم پس ماندگان سے اظہار تعزیت کریں پہلا مقصد دعائیں مقرر جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا دوسرا مقصد پس ماندگان سے اظہار تعزیت و محبت اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں اس قدر موت قریب ہے فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے پتا نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں ایک وہ لاثر پڑھی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں ایک نرض کی حضور ایک رکت پڑھی ہے پتہ نہیں دوسری رقط کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کے نہیں اس قدر موت قریب ہے اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذہان ہے کہ موت اتنی قریب ہے اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن آج تک کسی فرقے نے کسی گروہ نے کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا ہر شہر میں اختلاف پایا جاتا ہے موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا کسی گروہ کا مذہب کا اختلاف نہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے محنت کی ہے اس عہدے پہ پہنچا ہوں اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا میرا وقار جاتا رہے گا تو وہ موت سے ڈرتا ہے انسان کی حوث اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے کچھ لوگ موت سے اس ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے یتیم ہو جائیں گے در در کے دکے ان کا مقدر ہوں گے میری بیوی بیوہ ہو جائے گی میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اس طرح میں مبتلا ہوں گے اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے موت کا خیال کر کے ایک کانپ جاتا ہے پس مان گان سے وہ ڈرتا ہے یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کی حضور پیش ہونا ہے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے سم مالا تو سعال اللہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا ضرورت کے مطابق کپڑے کا ضرورت کے مطابق مکان کا اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا اور قرآن مجید کی یہ نس موجود ہے سم مالا اس دن ایک, ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے کلامند کاتے بھی بیٹھے ہوئے ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے وہ غفلت نہیں کرتے ایک ایک چیز لکھ رہے قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نام اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا مال حاضل کتاب لا یگا دے ولا سغیر تن والا اللہ سہا ہا اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی سب کچھ لکھ دیا اس دن پھر سخت پچھتائے گا لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں جب توبہ کر لیں گے تو ماں قبل کے گنا دل جائیں گے اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے بندہ اپنی توبہ کو وخر کرتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں طول عمل وخر کرتا رہتا ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے بعض کسی کو کہے نہ ایک کی دعوت دیں وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے پھر حج کرنا پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی یہ اس طرح بات کر رہا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ طول عمل لمبی امید اور توبہ کو موخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ و فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے بوڑھے زیادہ ہیں بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے بوڑھے کم نظر آئیں گے کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں پھر فرمایا آپ جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی نوجوان کم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں جوانی تک کم پہنچتے ہیں. تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب آزام توازن نہ رہا عناصر میں اعتدال نہ رہا چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا تو پھر کیا عبادت کرے گا در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری وقت پیری ظالم ظالمت پرہیز پرہیزگار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سات اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک شخص فرمایا فی عبادت اللہ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کہا جاتا جوانی مستانی ہے لیکن جس نے دکیڑ ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور پیشانی کو جکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا آج تو لوگ سے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گئے ایسے کیا پتا دنیا کیا ہے لیکن کل قیامت کے دن قدروں کی معلوم اس, کی. اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے جب دھوک کرت رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگلا رہی ہوگی سواد نیل پہ آ جائے گا سورج اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا زمین تانبے کی اور لوگ پسینے میں شراب ہوئے کوئی گٹنوں تک کو ٹخنوں تک کوئی کمر تک اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ وہ پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگل جائے اور اتنا بدبو دار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جنوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے لیکن فرمایا سات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیر فرمائے گا ان میں سے ایک شخص بشاہ منا شافی عبادت اللہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اور اللہ کے محبوب صلی اللہ وسلم نے شعر فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا اعزاز ہے ہم کیوں غافل ہیں کیا ہمیں مرنا یاد نہیں اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو اب جو دل کی کیفیت بنی ہے عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے غلاف ایسے چڑھ جائیں غفلت اتنی تاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤں نہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کو بذری وہی خبر دی گئی کہ اس کی عمر ایک ہزار سال ہے وہ بڑا بتقی اور پرہیزگار تھا اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے تو میں کیوں اپنے بعد آپ کو عبادت کی بھٹی میں جناؤں اس نے کہا کہ میں نو سو سال گنا کر لیتا ہوں سو سال قبل توبہ کر لوں گا پھر اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ نو سو سال گنا کرتا رہا جب سو سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے سو سال قبل توبہ کرنی ہے کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا گناہوں کی لت پڑ چکی تھی اب اس نے کہا کہ سو سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بھٹی میں جلنے کی آتشے نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی میں نوے سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری دس سال قبل توبہ کر لوں گا پھر نبے سال بھی بیت گئے اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد دس سال آئے توبہ کا خیال آیا پھر کہا ایک سال قبل کر لوں گا تک ایک مہینہ ایک ہفتہ علامہ رومی کہتے ایک دن باقی رہ گیا اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر وہ کر فلاں چیز رہ گئی ہے حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکے تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف نیکی کی طرف اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے آج کل بوتیں اچانک آ رہی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی اللہ انی بکا من الموت اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت ضری علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں ایسا ہی ہوا حضرت ضریل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے پوچھا کہاں آئے ہو کدھر آئے ہو کہا میں قبض رو کے لے آیا ہوں کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کو کاصد یا پیغام بھیجوں گا تم نے نہ کو کاسد بھیجا نہ پیغام بھیجا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے یہ میرا کاصر نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں. یہ میرا کاصر نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے یہ میرا کاصر نہیں تھا تو اور کیا تھا تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان ہی برت ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا کا سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو. صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا اے عمر موت کو نہیں بھولنا کپ کپ آ کے رہ جاتے اپنا محاسبہ کرتے توبہ کرتے دو تین مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا ایک دن وہ آیا آپ نے اس کو مشاہدہ دیا کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی کہا نہیں تو پھر کیا ماجرا ہے مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے تو حضرت فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا ایک بال الگ کیا وہ بال سفید ہو چکا تھا کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں نہیں ہے یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے میاں محمد بخش عارفے کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا ہڈیاں کمبڑ کھڑکت کھڑکن تو اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا ہوں یا رب اے انسان تجھے رب سے توازن دیا تجھے حسن دیا تجھے جوانی بخشی تجھے گونا گن نعمتوں سے نوازا تجھے سلیقہ دیا تجھے چلنے کا طریقہ دیا تجھے ہوا سے خمسا سے نوازا تجھے بہتری اور بھلائیاں نصیب کی اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے ما را را بی رب بے کل کری بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا دولت وہ چار دن کی کہانی ہے غسن ڈھل جانے والا ہے دولت ختم ہو جانے والی ہے جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے اور اس کی عبادت سے اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو دگی دینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈانڈا پچتاوا ہو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں اللہ تعالیٰ جلّہ شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں ہوں گے آج وہ قبر کی تنہائیوں میں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پس مند ہیں ان پر احسان کیا پوچھا گیا وہ احسان کیسے وہ تو بےچارے دکھ میں مبتلا ہے جن کا بھائی بچھڑ گیا جن کا بیٹا بچھڑ گیا جن کا باپ بچھڑ گیا وہ تو دکھ میں ہیں آپ کہتے ہیں احسان ہوا فرمایا وہ اس اعتبار سے اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخر کی تیاری کر لیں اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سمبل جائیں اور اپنی زندگی کی رہے ٹھیک کیا تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہو کی درستگی کا سامان کریں آج وہ چلے گئے ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام اجل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی ہجت باقی نہ رہے آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگیں آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں ماں قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اتائب من الزم بکمل لازم بلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جسنا اس نے گناہ کیا ہوا ہی ہے بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جسنا ماں کے بطن سے ابھی اس نے جنب لیتا ہے اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے اور اندہ اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارے لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے رجوع نہیں کرتے اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اچک لیتی ہے تو پھر آخت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ شان ہو مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جواری رحمت میں جگہ نصیح فرمائے اور پسماندان کو صبر کی لازوال دولت عطا فرمائے چونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی جب ایک خاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے آمت اللہ اے اللہ کی لونڈی صبر کرو چونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے وہ تو چلے گئے اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے بے صبری کا اظہار ہو یہ بازی میں رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے غم کے اظہار کے دنیا پر چار طریقے ہیں دل غم زدہ ہوتا ہے یہ ایک فطرت ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہ بھی ایک فطرت ہے انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے تماچے لگاتا ہے یہ چار طریقے ہیں آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے جب حضور کے فرزند اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشیف لائے آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے وہ اینا رسول اللہ تدمان حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے آقا کریم نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی ہو ہمارا لہ بل خلودہ و شکل جیوبا و داب جس نے اپنا گرے باندھ نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جہلو جیسی باتیں کی فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو اس کی اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دینے جس سے نا کا اظہار ہو رہا ہو یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے بے صبری کا مزہ آ رہا ہو شریعت اسلامیہ نے اس کو منع فرمایا ہے تو صبر پر اللہ تعالیٰ اجر لکھا ہے اور انسان جب کسی دکھ پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو آخت میں دیتا ہے ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے اور یہ ان کی زندگی باپ کے بغیر انتہائی دکھوں والی زندگی ہے لیکن اس پہ اگر یہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلا آخر کے اندر فرمائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی عرض کی حضور میں مرگی کے دوروں میں گبتلا ہوں اور گر پڑتی ہوں جس سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے وہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت کا وعدہ دیتا ہوں اس نے عرض کی حضور میں صبر کر لوں گی جنت کے وعدے کو اس نے ترجیح دی آج ہم نے اوڑھنا بچھونا دنیا بنا لیا ہوا ہے آخر کو بھول گئے ہوئے ہیں اس چار دن کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے یہی ہمارا مستقبل ہے بچہ پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے بندہ کمائی کر رہا ہے کیا جی مستقبل ٹھیک ہو جائے کون سا مستقبل ایک سانس کا پتا نہیں اس مستقبل کی بات ہے زندگی کھپا رہا ہے مستقبل ٹھیک ہو جائے اصل مستقبل تو آخر کا مستقبل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق ہوتے دیکھا اس وقت دعا دی اللہ عمہ ان شا ایش الخرا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انصار کو بھی بخش دے میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے اصل مستقبل وہ ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے پینتالیس سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے چلو پچاس سال لگا لو ساٹھ سال لگا لو اور آخرت کا ایک دن محشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں ایک دن پچاس ہزار سال کا اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالے نا منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا تو انسان اس کو سنوارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی ہے تو کٹ جائے گی دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ جائے گی جس کے پاس دولت کے انبار ہیں نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے چین ہونے بھی نہیں دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر انتالیس دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے خوشی اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے خوشی عارضی ہوتی ہے غم دیرپا ہوتا ہے خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے ازیتیں ہیں آزمائشیں ہیں امتحان ہیں تو اصل زندگی وہ زندگی ہے اگر یہ اچھی بھی گزر گئی تخت میں بیٹھے ہوئے بھی گزر گئی تو کتنا آسان ہے بہت تھوڑی مدت اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اول تھا بخار میں مبتلا تھا زخم زخم تھے پورے بدن پہ اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا بار ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سردیوں کی لمبی رات تھی بتاؤ شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا جتنی مرضی لمبی رات تھی دن تو چڑے گا نا لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے موت کو بھی میڈے کی شکل کے اندر کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ہوں گے اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے وہ کیا جنتیوں کو جب نعمتیں ملے گی مائع مین کو سلسبیر کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں اللہ نے پرانی مجید کے اندر تذکرے کیے تو جب, جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمی جب دکھ آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی اور یہ آگ کو جلاتی ہے وہ آگ اس سے ستر گنا تیز اور یہ صرف جلاتی اور خوش کرتی ہے وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ اور بدبودار آگ ہے اور زیادہ آگ ہے اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو ستر ستر گز موٹی کھال بنا دی جائے گی اور اللہ کلان کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ دئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور کی پرواہ نہ کی اس کو زندگی میں نے دی اس کو عزت میں نے دی اس کی آنکھوں میں دور میں نے رکھا اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا اس کو سانسے میں نے اس کے لیے سبز زمین سے میں نے اگائے اس کے لیے پانی آسمان سے میں برسایا اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا داری کے لیے پیدا کر دیا اس کو سجدہ کرنا گاڑا نہیں کتنا متکب اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے اپنے رب کو بھول گیا انسان ہوئے اللہ, اللہ اس دن پھر ستر ستر ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا اور وہ جلتی جائے گی پھر بدلتی جائے گی اور پھر وہ تکلیف سہے گا اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے اس نے اس کے لیے جنت بنائی اور جنت کی نیمتی اس کے لیے بنائی ہیں جہنم کے اندر جہنمی سخت ازیت میں ہوں گے اللہ کا کہلو غزم بھی برس رہا ہوگا دروغ جہنمی جھڑک رہا ہوگا دائیں بائیں آگ ہوگی پھر اس کو صرف ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی جب مریض تڑپتا ہوتا ہے تو وہ موت مانگتا ہے وہ موت مانگے گا جنتی جنت میں جا کر یہ یہی گھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جنوبی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوگی کبھی موت آگی تو جان چھوٹے گی پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں حضرت یای علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنے نکال کے دیکھیں گے اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا پھر جنتی ابدی طور پہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی اب تو موت کو بھی موت آ گئی اب تو بریں گے بھی نہیں تو وہ رات لمبی ہے اگر پڑ گئی تو سخت اس اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی سولی کے کے بھی گزر گئی گزر ہی جائے گی لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں وہ ایسی شب ہے جس کی سہار کوئی نہیں تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار دیا پہلے تو یہ سنوارنے کا یقین ہی نہیں ہے نا چین ہے ہی نہیں ہوگا بھی چین تخت پہ بھی گزار دیا تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا اللہ اکبر لوڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچاتی ایک دن لوڈی کے دل میں آیا بادشاہ مدت سے پھولوں بری سیج پہ سوتا ہے پتہ نہیں کیا لذت ہے میں بھی تو توٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹھ گئے। ابھی لیٹی ہی تھی, سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، دیکھا لونڈی سوئی ہوئی غصے سے لال پیلا ہو گیا ایک لونڈی کو یہ جلد کہ بادشاہ کے سیج پہ سوئے اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہی سے پکڑو الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے باقی ملازمین بھی جان لیں لوڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا جلد کوڑے برس آ رہا ہے, وہ چیختی ہے چلاتی ہے, روتی ہے اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا جلد کو رک جاؤ اسے پوچھو کیوں دھوتی ہے اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے جلد نے پوچھا ہے لونڈی بتا تو کیوں دھوتی ہے اور یہ بھی بتا تو ہستی کیوں ہے اس نے کہا روتی تو نہ اس لیے ہوں جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے تو کہا پھر ہستی کیوں ہے کہا میں یہ سوچ کے ہستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کیش اپنا لیں لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا حضرت امام جافر صادق کہتے ہیں یہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جا تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں تو صاحب یہ زندگی یہ موت اللہ نے ہمارے لئے آزماش وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آتا یب لوکم ائم آسان و عملہ کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے ہم نے اچھے عمل کر کے اصل ہماری زندگی آخر کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے دو گھر ہیں دو زخ اور جنت اللہ نے مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے ہمیں راہیں دے دی ہمارے آزاد کو دونوں راستوں میں چلنے کی سکت دے دی اور پھر اختیار دے دیا چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو اب ہم نے سیدھی راہوں کے سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ جل شان برادرم عبد الرشید صاحب برحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں تا فرمائی ہم سب کو مرنے والوں صبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پس ماندان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کریں وہ آخر داوانہ الحمد اللہ رب اللہ